پانچوں چیزوں میں جس آدمی نے عقیدے کو زیادہ وضاحت سے لکھا ہے اور جنہوں نے اس کی تشریف کی ہے وہ تھے امام تحابی رحمت اللہ علیہ یہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے عقیدہ نہیں تھا عقیدہ اس سے پہلے تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ کے زمانے میں تھا صحابہ اکرام رضی اللہ ان کے زمانے میں تھا لیکن امام تحابی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو عقیدہ تحابیہ لکھا یہ ایسا ایک متن آ گیا جس پہ امت نے کہا کہ بالکل درست ہے ہم سب کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے ماتریدی عشری فک اکبر اور محدثین یہ چاروں ایسے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ جب یہ عقیدہ تحاویہ آئے گا اور ہم انشاءاللہ اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو ان بیانات میں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کسی کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں ہم اس مسئلے پہ جو کچھ ایک ایک مسئلے پہ انشاءاللہ جو کچھ معتدیا نے کہا عشاعرہ نے کہا امام صاحب رحمۃ اللہ فرق اکبر نے کہا محدثین نے کہا امام تحابی رحمۃ اللہ نے کہا ہم ان پانچوں کو بیان کریں گے اور اکثر و بیشتر عقائد پر یہ سب متفق پھر اس عقیدۂ تحاویہ کی شروع لکھی ہیں. محدسیم نے فکہ نے بڑے بڑے اللہ کے جلیل قدر ولی تھے جنہوں نے اس عقیدہ تحاویہ کو پڑھا اور پڑھایا اسماعیل بن ابراہیم بن احمد شہبانی تھے رحمت اللہ علیہ دمشق میں قاضی تھے اور بہت بلند سیرت کے مالک تھے اور چھ سو انتیس میں ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے اس عقیدہ تحاویہ کی شرح لکھی منقوبر سے ہے اور سو باون ہجری میں ان کا انتقال ہوا انور ان کے نام سے انہوں نے اسی عقیدۂ تحابیہ کی شرح لکھی امام تحابی رحمت اللہ کے دور سے لے کر اب تک ہر زمانے میں لوگ اس کی شرح لکھتے رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ محفوظ رہے اور پتا چلے کہ اہل سنت ان کا عقیدہ کیا ہے اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قربانی دی اور اسی عقیدے کے تحفظ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بھی بار بار جملے ارشاد فرمائے یہ ساری بحث عقیدے کے تو تھی حبات اللہ بن احمد بن معلہ یہ ترکستان کے رہنے والے تھے ہنفی تھے ان کا انتقال ہوا انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی ہے. ابن مسعد کو مشہور تھے انتقال ہاں ہوا انہوں نے بھی سقیدۂ تحاویہ کی شرح لکھی ہے اور ابن محمود اکمل بابرتی جن کے کئی حوالے انفی کی کتابوں میں آتے ہیں اور جن لوگوں نے فتوی کا کام کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے آدمی تھے یہ سات سو چھاسی ہجری میں ان کا انتقال ہوا یہ ابن اب کے ہم اثر تھے اور انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے اسی طرح ابو عبداللہ محمود بن محمد تھے فقیر حنفی تھے رحمہ اللہ نو سو سولہ میں ان کا انتقال ہوا انہوں نے بھی اس عقیدۂ تحابیہ کی شرح لکھی محمد بن ابو بکر غزی جو حافظ صحابی رحمت اللہ علیہ شاگردوں میں تھے اور حافظ صحابی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہونا بڑے فخر اور کمال کی چیز سمجھی جاتی تھی انہوں نے اسی کتاب کی شرح لکھی ہے عقیدۂ تحابیہ کی اور اس کی سب سے مشہور شرح جو کئی بار چھپی ہے اور لوگوں نے اسے پڑھا ہے اور آج تک اسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ عقیدہ تحابیہ کی شرعہ وہ لکھنے والے تھے صدر الدین ابو الحسن علی بن علاودین ابن ابو العز دمشقی حنفی رحمہ اللہ ازرعی کے نام کے ساتھ آتا ہے شام کے قصبوں میں سے ایک قصبہ تھا اور دمشق سے تقریباً ستر کلومیٹر میٹر اسی کلو دور ہے آج کل درا اس جگہ کا نام ہے وہاں کے تھے یہ اور محلہ تھا سالہ یہ وہاں آ کر رہے تھے اور پھر انہوں نے وہیں سے تعلیم حاصل کی اور ہنسی فکا میں غیر معمولی ادب اور احترام ان کا پایا جاتا تھا سات سو تیرہ ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور یہ وہ زمانہ تھا جب دمشق میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے علم کا ان کے علوم کا اور ان کے مخالفین کے ساتھ جو ان کے بحث مباحثے تھے ان کا اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دور تھا اور ابن ابیز حنفی ان کے والد بہت بڑے لوگوں میں سے تھے اپنے دور کے قاضی تھے علاؤدین اور امام زاهبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق لکھا ہے 746 ہجری کے واقعات جہاں انہوں نے بیان کیے ہیں وہاں انہوں نے ان کی ان کی تعریف میں جملے لکھے ہیں اور بتایا ہے کہ 746 میں ہمارے یہاں کے قاضی امام الائ الدین علی ابن محمد رحمۃ اللہہ کے انتقال ہو گیا اور وہ جامع الافرم ایک مسجد کی بڑی اس کے خطیب تھے اور ان کے دادا ابو لیث حنفی کے قاضی القضاۃ تھے چیف جسٹس جسے آپ کہتے ہیں یہ وہ تھے اپنے زمانے کے شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن محمد ابن ہر طرح کا علم پڑھایا ہے اور موزمیا کلیجیا ظاہریہ یہاں ان مدارس میں بڑی بڑی اونچی جگہوں پہ وہ پڑھاتے رہے تو یہ اپنے باپ دادا پردادا کے اعتبار سے انفی فقہہ میں شمار ہوتے تھے ابن ابی العز کو اللہ نے علم کے ساتھ عزت بھی ایسے ہی دی تھی اور ان کے اولاد اس میں بھی اللہ نے علم رکھا ان کے بیٹے علی بن یوسف تھے فقی تھے بہت بڑے دمشق میں پڑھاتے رہے اور اسماعیل بن ابو البرکات یہ بھی ان کے بیٹے تھے دمشق کے قاضی رہے یہ حنفیوں کی کتابوں میں جہاں آتا ہے نا کہ ابن کشک نے یہ کہا اس سے مراد یہی ان کے بیٹے اسماعیل البرکات اور جو زمانہ انہوں نے پایا ہے وہ شیخ الاسلام بن رحمت اللہ علیہ یہ ہے ہم یقین سے تو یہ نہیں کہتے لیکن اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھایا ہوگا اس زمانے میں جو علمی دھاک تھی انہیں کی تھی کیونکہ سات سو تیرہ میں تو یہ پیدا ہوئے ہیں اور امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے سات سو اٹھائیس میں تو پندرہ برس کے تو ہوں تھے یہ جب امام صاحب رحمت اللہ کا انتقال ہوا اور ابن ابن کے متعلق یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ یہ سترہ سال کے تھے جب یہ فتوا دینے لگتے تھے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی کم سے کم زیارت ہوئی ہوگی اور ان کے حلقہ درس میں کہیں نہ کہیں شامل ہوئے ہوں گے اس لیے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے کچھ نہ کچھ کسب فیض کیا ہوگا واللہ یہاں تک کہ ان کا انتقال سات سو بانوے میں دمشق میں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آٹھویں صدی جو تھی اس میں ان کے علوم کا ڈنکا پتا اور ابل عز ہنفی کی وشرا آج بھی لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں یہ عقیدہ تحاویہ اس کے پڑھنے اور اس کی شرح کرنے کی توفیق اگر اللہ تعالی دے تو اس کتاب کو اس لیے لیا ہے کہ آپ ہمارے دور میں دیکھیں تو مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں عقیدے میں اب بھی یہی پڑھاتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ سعودیہ کے لوگوں کو اپنے عقیدے کے تحفظ کی کتنی فکر ہے اور انہوں نے کوئی بھی اور کتاب لینے کی بجائے عقیدۂ تحابیہ پر زور دیا اور پھر اس, آخری دور میں حتیٰ کہ اس کی شروع لکھی گئی ناصر الدین البانی جن کے متعلق سعودی حکومت نے خود اعتراف کیا اور حدیث میں ان کی خدمات کو انہیں فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا انہوں نے اس عقیدۂ تحابیہ کی شرح لکھی اور عبد بن باز جو عربوں میں نہایت قابل احترام اور ہمبلی مفتی آنے رام میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے انہوں نے بھی اسی, اسی عقیدہ تحاویہ کی تشریف کی ہے تو الغرض امت میں شروع سے لے کے اب تک ہر دور میں اس عقیدہ تحاویہ کی شرح کی جاتی رہی ہے اور سب لوگ اس پہ جمع ہو گئے ہیں کہ عقیدہ تحاویہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ اصل عقیدہ ہے جس پہ اللہ تعالی استقامت کی توفیق دے اور جس پہ چاہیے کہ انسان مرے اور اللہ کے حضور میں پیش ہو اور پھر یہ عقیدہ ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگ اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں ہر زمانے میں جن لوگوں نے عقیدے کی صحیح تعلیم دی ہے اور تبلیغ کی ہے ان کے مخالفین نے ان کا جینا دوبھر کر دیا ہے حتیٰ کہ جس ہستی کی ابھی آپ اتنی تعریف سن رہے تھے ابن ابی رز ہنفی رحمت اللہ انہیں بھی اپنے زمانے میں اپنے عقیدے پر ظلم کو برداشت کرنا پڑا اور حکومت وقت کی طرف سے جو انہیں سزا دی گئی وہ انہوں نے برداشت کی ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ کا قصور یہ تھا کہ اس وقت کے ایک بہت مشہور شاعر علی بن ایبک نے حضور اقبت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ کہا اور اس کا نام تھا قصیدہ لامیہ کیونکہ اس میں حرف لام کا استعمال بہت زیادہ ہوا تھا اور اس پہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کی تعریف کی اور اس قصیدے کی تعریف کی تو علی بن ایبک نے یہ جو قصیدہ لکھا تھا جب ابن حنفی کے ہاں پیش ہوا رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ اس پہ لکھیں تو انہوں نے اس قصیدے کی چند چیزوں پر اعتراض کیا اور وہ اس وقت قاضی تھے اور ان کا حق بنتا تھا اور انہوں نے کہا کہ جو تم نے اس عقیدے میں لکھا ہے کہ حضور حضورت صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دنیا کی تکالیف دور کرنے کے لیے بہت کافی ہیں اور اس طرح کے جملے لکھے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اور یہ تمہارا کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اس کائنات کو پیدا نہ کیا جاتا یہ مناسب نہیں بس یہ جملے اور یہ باتیں تھینبل نے لکھ دی اور پھر تاریخ اس بات کی گواہ کہ ان کے خلاف توہین کرنے والے انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی اور پھر انہیں اس سلسلے میں وہی تکالیف اٹھانی پڑی جو اللہ کے اچھے بندوں کو ہر زمانے میں حق بات اور صحیح عقیدہ بیان کرنے پہ اٹھانی پڑتی ہیں ان چیزوں کی تفصیلات اگر آپ نے دیکھنی ہو تو عقیدہ تحاویہ کی جو شرح ہے دو جلدوں میں چھپ گئی ہے ڈاکٹر عبداللہ بن عبد ترکی نے حوالوں سمیت اس ساری تفصیل کو لکھا وہاں پر دیکھی جا سکتی اس لیے یہ عقیدہ تحاویہ اہل سنت والجماعت کی وہ کتاب ہے وہ مضبوط چیز ہے جس پہ ہم قائم ہے اور جس کے متعلق ہمارا اعتقاد ہے کہ جو کچھ امام تحابی رحمتہ اللہ علی نے اس میں بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی اس پہ قائم رکھے اسی پہ موت دے اور قیامت کے دن اسی کتاب کے مطابق جو عقیدہ ہم لے کے جائیں اسی پہ خدا اٹھائے اور اسی پہ راضی ہو اور ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار اگر اس عقیدے میں جو امام تحابی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کے واسطے سے بیان کیا اور امت میں اہل سنت والجماعت اس پہ قائم ہے اگر اس میں کوئی خطا اور غلطی ہے تو پردگار اس کی اصلاح کر اور اپنے اصل دین پہ قائم رکھ اسی پہ موت ہو اور اسی پہ تیرے سامنے پیش ہونا ہو تاکہ کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس عقیدہ قیدیہ میں کل اگر آپ دیکھیں تو ایک سو پانچ چھے کے قریب جملے ہیں بس اور ان ایک سو پانچ چھ جملوں میں انہوں نے پورا عقیدہ بیان کر دیا اب جب ہم اس کی تشریح کریں گے ان شاء گی تو اسی کے تشریح میں مات دیدی آ جائیں گے اور اسی کی تشریح میں محدثین آ جائیں گے صرف عنوان عقیدہ تحاویہ کا ہے اور اس عقیدۂ تحاویہ کی شرح میں اس کی تعلیمات میں انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے چاروں باقی افراد یا مقاتی بے فکر جو کچھ انہوں نے کہا ہے ان کا موقف بھی سامنے آ جائے گا امام تحابی رحمت اللہ علیہ نے اس عقیدہ تحاویہ کو شروع کیا اور وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہوئے یہ جو بسم اللہ کی با ہے اس کا کیا ترجمہ کیا جائے اسی لیے آپ کو بسم اللہ کے مختلف ترجمے ملیں گے کہیں ہوگا کہ اللہ تعالی کے نام سے شروع کرتے ہوئے اور کہیں ہوگا اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہوئے اصل میں یہ با استعمال ہوتا ہے اس طرح سے کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں شروع کرنا چاہتے ہیں تو شروع میں جب آپ پڑھیں گے تو اس کام کی مناسبت سے اس کا ترجمہ ہوگا برسن کھانے سے پہلے کسی نے بسم اللہ پڑھی تو اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میں اللہ تعالی کی مدد سے جو بہت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے اس کھانے کو شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنے سے پہلے کوئی کہتا ہے, کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے جو رحمان ہے اس کے نام سے اس پڑھنے کا آغاز کرتا ہوں سارا خلاصہ یہی ہے جو مباحث لوگوں نے کتابوں میں لکھی اور بہین اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہی ہے جو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور وہی ذات پاک ہے جو آخرت میں بھی ان مسائب سے نجات دینے والی ہے جو صحیح احادیث میں آئے ہیں اور جس کا بیان اللہ نے اپنی کتاب میں کیا اور پھر اس کے بعد ان کا الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے انہوں نے شروع ہی میں اللہ تعالی کے نام کو لایا اللہ کی صفات کا ذکر کیا اللہ کی تعریف کو بیان کیا کیونکہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جو اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے وہ تکمیل تک نہیں پہنچتا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ خبر کے طور پر فرمایا ہے یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی اور اگر برکت نہیں ہوگی تو وہ چیز لوگوں میں اہمیت حاصل نہیں کر سکے اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ذریعے بد دعا دی ہے کہ جو شخص بھی کوئی اچھائی اور کا کا کام اللہ کا نام لیے بغیر شروع کرے خدا اس کے کام میں برکت نہ دے دونوں میں سے کوئی بھی صورت رکھ لی جائے اور سوچ لی جائے بہرحال انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز اللہ کے نام سے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے شروع کیا ان کے جس شاگرد نے بھی آگے ان سے اس کتاب کی روایت کی ہے وہ اس کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال نے کہا علامہ کا مطلب بڑے علم والے علامہ کا مطلب جنہیں اللہ نے اپنے زمانے میں غیر معمولی علم عنایت فرمایا ہو اس کے لیے یلح استعمال کیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ کالت حجتلامی وہ شخص جو حجت الاسلام تھا حجت الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ایک روشن دلیل تھا حجت کہتے ہیں نا دلیل کو یعنی اس کے زمانے میں اسلام پر جتنے بھی لوگ اعتراضات کر سکتے تھے ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے اس شخص کی زبان کافی تھی یا اس زمانے میں لوگوں کو اگر یہ سمجھنا ہوتا کہ اسلام کیا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں انہیں پتہ چلتا کہ اسلام میں علم کیا ہے اور مجسم صورت کیا ہے اس علم کی یہ ہیں امام تحابی رحمتہ اللہ علیہ تو انہوں نے کہا کہ علامہ عجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ ان کے لیے یہ القاب واقعی صحیح معنی میں یہ کمیز ان کے بدن پر جچتی تھی اور یہ چیزیں ان کے لیے زیبا تھی اور اب ہمارے دور میں جن لوگوں کو چار حرف بولنے سبحان اللہ معیار کا گرنا اور لوگوں کا اتنا الفاظ کے استعمال میں فضول خرچ ہونا اور کا القاب کے ساتھ تعارف یہ سب اسی دور میں دیکھنے میں آ رہا ہے تو علامہ اور حجت الاسلام یہ کون تھے ابوی جو کہا انہوں نے جو علامہ تھے حجت الاسلام ابو جافر وراق تہاوی رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تحاوی تو وہی اس کی بحث پہلے گزر چکی بے مصر. انہوں نے بے مصرہ مصر میں یہ بات اشارت فرمائے مصر جو مشہور ملک ہے ایجپٹ میں یہ تھے جو مغرب میں تھے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے امام تھے اور مشرق میں ان کے دوسرے ہم اثر تھے ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ اور ٹھیک عربوں کے بیچ میں عراق میں بغداد بسرا وغیرہ ادھر کے علاقوں میں اشائرہ تھے اور ان میں امام ابو الحسن عشری رحمت اللہ علیہ جیسے روشن ستارہ تھا یہ سب لوگ آئے ہیں امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد اور ان کی تواریخ ان کی پیدائش ان کی وفات کی تاریخیں سب پہلے گزر چکی امام صاحب رحمت اللہ نے کہا کیا امام تحابی رحمت اللہ نے اب شروع ہوتی ہے ان کی بات انہوں نے ارشاد فرمایا آزا ذکر و بیان عقیدت عقیدت اہل سنت والجماعت میں یہ جو ذکر کر رہا ہوں جو کچھ تحریر کر رہا ہوں یہ میں بیان کر رہا ہوں اس عقیدے کا جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الفاظ انہوں نے ارشاد فرمائے اہل سنت والجماعت کے پہلی عبارت پورا فکرہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد اس کی تشریح پہ آتے اللہ مذہب فکہ ابھی حنیفہ اور اہل سنت والجماعت میں سے اس امت کے فکہ ملت کے فکہ ان کا یہ راستہ تھا ان کا یہ عقیدہ تھا اور فکاہ ملت کون تھے ابو حنیفاطہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ابی ابی فن یعقوب یاقو ابراہیم ابھی محمد ببن الحسن شیبانی رضوان اللہ علیہم اجمائی اس امت کے فقہ میں سے ابو حنیفہ جو نومان بن ثابت ہیں کوفہ کے رہنے والے اور ابو یوسف جن کا نام یعقوب بن ابراہیم ہے اور انصاری ہیں اور تیسرے ابو عبداللہ محمد بن حسن شہبانی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو ان سب کا یہی عقیدہ تھا جس کا میں آج ذکر یہاں کر رہا ہوں تقون من اصول الدین اور دین کے جو اصول ہیں شریعت کے جو اصول ہیں شریعت جن بنیادوں پر قائم ہے ان سب کا یہ عقیدہ تھا جو آگے میں نے بیان کرنا ہے وہ یدین اور وہ اسی پر جھکتے تھے رب العالمین اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو انہوں نے تصریح کر دی اس پہلے اس طویل جملے میں کہ جو عقیدے میں بیان کروں گا اب اس کے بعد ان کا عقیدے کے پہلے جملے سے لے کے ایک سو پانچ یا ایک سو نمبر جملے تک وہ سب چیزیں جو بیان کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ امت کے بڑے بڑے فقہا اجل یہ سب کے سب لوگ اسی عقیدے پر قائم تھے اور اسی کے مطابق اپنے رب کے سامنے جھکتے تھے اور انہوں نے سب سے پہلا لفظ استعمال کیا اہل سنت والجماعت کا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں کیوں ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کی خصوصیت کیا ہے